السلام علیکم این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں آج جمعہ ہے جون کی اکیس تاریخ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے جاپان میں رہنے اور کام کرنے کے لیے بہتر ماحول کی تشکیل کی غرض سے نئے اقدامات پر اتفاق کیا ہے یہ اقدام غیر ملکی کارکنوں کے لیے ایک نیا تربیتی پروگرام شروع کرنے کے قانون کے نفاذ کے بعد اٹھایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تربیت یافتہ افراد کو اصولی طور پر تین سالوں میں مخصوص ہنرمند کارکن کا درجہ حاصل ہو جائے حکومت نے جمعہ کے روز متعلقہ وزراء کا اجلاس منعقد کیا انہوں نے مالی سال دو چھبیس تک کے عرصے کے لیے ایک لاہے عمل پر نظر ثانی کی تاکہ غیر ملکی شہریوں کے ساتھ بقول ان کے ہم آہنگ بقائے باہمی پر مبنی معاشرے کے قیام کو عملی شکل دی جائے نئے لاہ عمل میں کہا گیا ہے کہ تربیت حاصل کرنے کے خواہشمند غیر ملکیوں کو جاپان پہنچنے سے پہلے جاپانی زبان سیکھنے کے لیے تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے غیر ملکیوں کو قبول کرنے والی کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ جاپانی زبان کی ان کی مہارت کو بہتر بنانے میں فعال طور پر مدد کرنے کے طریقے تلاش کریں حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری نظام بھی تشکیل دے گی کہ نیا تربیتی پروگرام ہموار انداز میں کام کرے جاپان کے خلائی تحقیقی ادارے جاکسا کا کہنا ہے کہ اسے گزشتہ سال سے لے کر اس سال تک متعدد سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور ممکن ہے کہ کچھ ڈیٹا لیک ہوا ہو معاملے سے باخبر قریبی ذرائع کے مطابق جس ڈیٹا کو ہدف بنایا گیا اس میں انتہائی خفیہ دستاویزات شامل ہو سکتی ہیں جاکسا کا کہنا ہے کہ اسے پچھلے سال غیر مجاز بیرونی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے عملے کی ذاتی معلومات ممکنہ طور پر جاکسا کے سرورز یعنی مرکزی کمپیوٹروں سے لیک ہوئی قلعہ ادارے کا کہنا ہے کہ تب سے یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کس حد تک نقصان ہوا اور نظام کو کیسے نشانہ بنایا گیا لیکن سائبر حملے رواں سال تک جاری رہے ایجنسی کے مطابق لیک ہونے والے ممکنہ ڈیٹا کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اس نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا ہے جاکسا کا کہنا ہے کہ راکٹ اور سیٹلائٹ آپریشن جیسی قوم سلامتی سے متعلقہ معلومات ایک الگ نیٹ ورک پر رکھی جاتی ہیں اور سائبر حملوں میں وہ نقصان سے محفوظ رہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ ماسکو اور یانگ کے درمیان معاہدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی کوریا کو ہتھیاروں کی فراہمی خارج از امکان نہیں صدر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے بوت کے روز یانگ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں شمالی کوریا نے معاہدے کا متن جاری کیا جس کے مطابق کسی تیسرے فریق کی جانب سے روس یا شمالی کوریا پر جنگ مسلط کیے جانے کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو فوجی امداد فراہم کریں گے صدر پوٹن نے یہ بیان ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران دیا وہ شمالی کوریا کے دورے کے بعد وہاں پہنچے تھے ایک رپورٹر نے پوٹن سے سوال کیا کہ اگر یوکرین مغرب کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے روسی سرزمین پر حملہ کرتا ہے تو کیا اسے مسلح حملہ باور کیا جائے گا پوٹن نے جواب میں کہا کہ ایسی صورتحال تقریباً مسلح حملے کے مترادف ہوگی اور یہ کہ ماسکو تجزیہ کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کو شمالی کوریا سمیت دنیا کے دیگر حصوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کا حق حاصل ہے تاہم پوٹن نے زور دے کر کہا کہ یہ معاہدہ سوویت یونین اور شمالی کوریا کے درمیان ماضی میں طے پانے والے سمجھوتے سے مختلف نہیں ہے۔ یہ خبریں جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں جاپان نے ان دس غیر ملکی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن پر روس کو ایسی اشیاء فراہم کرنے کا شبہ ہے جنہیں فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت نے جمعے کے روز کابینہ اجلاس میں چین بھارت ازبکستان اور کزاکستان میں قائم دس کمپنیوں پر برامدی پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا کابینہ نے روسی تیل کی درآمدات میں ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں قائم جہاز رانی کی ایک منتظم کمپنی کے اثاثے منجمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گزشتہ ہفتے اٹلی میں منعقدہ گروپ آف سیون سربراہ اجلاس میں جی سیون رہنماؤں نے چین اور ان دیگر ممالک پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جو روس کو دوہرے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء فراہم کر کے یوکرین پر حملے میں اس کی مدد کر رہے ہیں وزیر اعظم کشیدہ فومیوں نے اجلاس میں کہا تھا کہ جاپان دیگر جی سیون ممالک کے اشتراک سے نئی پابندیاں عائد کرے گا این کے کو ہیروشیما شہر سے ملنے والی ایک نئی فوٹیج کے بارے میں معلوم ہوا ہے جس میں ایک مترجم گواہی دے رہی ہیں کہ جے رابرٹ اوپن ہائمر ساٹھ سال پہلے ایٹم بم متاثرین کو مجھے افسوس سے کہتے ہوئے رو پڑے تھے اوپن ہائمر ایک نظریاتی طبیعت تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹم بم تیار کرنے کے امریکی منصوبے کی نگرانی کی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہیروشیما اور ناگا ساگی کے ایٹم بم حملوں سے ہونے والی ہولناک تباہی پر دکھی تھے لیکن اطلاعات کے مطابق انیس سو ساٹھ میں جب وہ جاپان آئے تو انہوں نے ان شہروں کا دورہ نہیں کیا تھا ہیروشیما میں قائم ایک غیر منافع بخش تنظیم کے پاس موجود اس فوٹیج میں مترجم تا یوکو کو 2015 پندرہ میں ایٹم بم متاثرین کے انیس سو چونسٹھ کے دورے امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ان متاثرین کو جاپانی میں ہیبا کشا کہا جاتا ہے محترمہ تاہ نے اوپن ہائمر اور ان کے ساتھی نظریاتی طبیعت دان شونو ناؤمی اور دیگر جاپانی مہمانوں کے درمیان بند کمرے میں ہونے والی ملاقات کو بیان کیا ہے شونو ہیروشیما میں پیدا ہونے والے ہبا ہی کشاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب سب لوگ اوپن ہائمر سے ملنے کے لیے کمرے میں گئے تو ان کا چہرہ پہلے ہی آنسوں سے تر تھا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے افسوس ہے ماہر طبیات جناب شونو نے اس ملاقات کا ذکر اپنے ہائی اسکول کے سابق طالب علموں کے نیوز لیٹر میں کیا ہے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اوپن ہائمر نے کہا کہ وہ ہیروشیما اور ناگا ساگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے اور یہ کہ ان الفاظ سے وہ دکھ عیام ہو رہا تھا جو وہ محسوس کر رہے تھے یوگا کے دسویں بین الاقوامی دن کے موقع پر جمعے کے روز ٹوکیو میں بھارتی سفارت خانے کے زیر اہتمام منعقدہ یوگا سیشن میں کئی افراد شریک ہوئے ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار دو سو سے زیادہ افراد یوگا کرنے کے لیے سکی جی ہنگان جی بدھ مندر کے احاطے میں اکٹھے ہوئے تھے بھارتی کونسل برائے کافتی تعلقات کے یوگا گرو ڈاکٹر سنجے کمار کی رہنمائی میں لوگوں نے یوگا کے مختلف آسنوں کی مشق کی بارش کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھوں میں چھتریاں تھام رکھی تھیں اور کھڑے ہو کر انہوں نے یوگا کے مختلف آسن کیے پچاس کے بیٹے کی ایک بھارتی خاتون نے کہا کہ بارش کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ہمراہ یوگا کرنا ایک بڑا ہی منفرد اور دلچسپ تجربہ تھا غیر ملکی شہریوں کے لیے جاپان میں رہنے اور کام کرنے کے لیے بہتر ماحول کی تشکیل کی غرض سے نئے اقدامات پر اتفاق کیا ہے اور جاپان کے خلائی تحقیق کے ادارے جاکسا کا کہنا ہے کہ اسے گزشتہ سال سے لے کر رواں سال تک متعدد سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور ممکن ہے کہ کچھ ڈیٹا لیک ہوا ہو اور روس کے صدر میر پوٹن کا کہنا ہے کہ ماسکو اور پیونگ یونگ کے درمیان معاہدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی کوریا کو روس کے ہتھیاروں کی فراہمی خارج امکان نہیں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں مزید ویڈیوز تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے این کے پی اردو